کشت شدھ برو دے آشورہ حسین درد میرے گھر میں کر بلا حسین کشم المتا ارجفا حسین پر پارا ہم شدھ پر پارا ہم شدھ جشن شہن شاہ دمن ہم شدھ پر پارا پارا ہم ڈسٹ میں ٹکڑے ہوا ڈسٹ میں ٹکڑے ہوا شہید کا بدن پر پالا میں پالا ہم پالا ہر ساہے تمن بال کھولے ہوئے ذہن یہ بکا کرنے لگی میرے بچے کا دلیم تو ہم خار نہیں ایک مسافر کو ملے ایک مسافر کو ملے کچھ نے یہاں نے جو مہنگا دمن پارا ہم سو پارا ہم دمن جس کا منہ چوم کے کہتے تھے رسولے دو حسین میں حسب شبیر میرا کا ہم کپتر ہوا کشن دہن پر پایا ہم پایا ہم پایا ہم سہن ساہے دمن کوئی مہمان پہ کیا کرتا ہے اس طرح جفار تیرا دھر پوچھ کیا شبر سرت سے جدا تین دن بو رہا تین دن بو رہا دشت میں بے گور کفن شاہ سا پارا ہا کال دیکھ کے کہ کہتے ہیں نبی <وزرح> کے بعد بھی کرتے <تصفيق> فام کیا بہن کرتی ہی رہی بہن کرتی ہی رہی میں مظلوم بہن میں ہمارا شاہ ہمارا ایک بہن کے ڈیلے پہ بکا چھری کربلا کا پٹھی کربلا کا پھر ہم باد پامالی لینوں نے ستم یہ بھی کیے کٹی انگوشت ستم اپنے انگوٹھی کے لیے یتھ تم کیم کی ہوا رونے لگے دوستو دمن ساہے دمن پارا دمن تم بھی فرحان کرے فرشے ادا کرنا دعا بجلی مات مزر نے کہا موت جب آئے مجھے موت جب آئے مجھے ہو میرے ہونٹ پہ سخن بر پارا ہمارا ہمارا ہم پالا اس میں شہنشاہ دمن